السلام علیکم پچھلے لیکچر کے آخر میں, میں میں نے ایک پزل آپ کے لیے تجویز کی تھی کانسٹ کی ورڈ کے حوالے سے کہ ہم فنکشن کو ریفرنس کے ذریعے یا کال بائی ریفرنس کے ذریعے ایک پرائمر بھیجواتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم نے کانسٹ بھی لگا دیا اور ہوا یہ کہ ریفرنس ویریبل کے معاملے سے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فنکشن جو ہے وہ ایک پرائمرر کے ذریعے کالر کے کسی ویریبل کو چینج کر سکے لیکن پھر کونس لگا دیا کہ بھئی یہ چینج نہ کرو یہ پزل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ اس کا حل یا اس کا جواب جو ہے آپ اپنی کتاب میں یا کتابیں جو آپ کے پاس موجود ہیں یا انٹرنیٹ پہ تلاش کریں تو آپ کو کیا جواب ملا جواب اصل میں کافی آسان ہے اور وہ یہ کہ ریفرنس ویریبل یا کال بائی ریفرنس کے ذریعے ہم کیا کر پائے تھے ایک اہم بات یہ سامنے آئی تھی کہ ہم آرگیومینٹس میں آبجیکٹس کو کاپی کرنے سے بچ جاتے ہیں یعنی اگر ہم کال by value کریں تو جو آبجیکٹ ہم فنکشن کو بھیجواتے ہیں وہ کالر کے اس آبجیکٹ کی ایک کاپی بن کے کال اسٹیک میں فنکشن جو کال ہو رہی ہے اس کے ایکٹیویشن ریکڈ میں وہ پورے کا object, پورے کا پورا آبجیکٹ کاپی کے ذریعے وہاں پہ ڈالا جاتا ہے اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ وہ کاپی کنسٹرکٹر استعمال ہوتا ہے ریفرنس ویریبل کے استعمال سے ہم اس کاپی سے بچ جاتے ہیں اچھا یہ تو ہوا ریفرنس کا ایک فائدہ اب ہم نے اس کے ساتھ کونس لگا دیا تو دونوں باتوں سے حاصل یہ ہوا کہ ہم فشن کو یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے کسی میمری لوکیشن کو یا ہمارے کسی آبجیکٹ کو چینج کرے لیکن ہم اس فنکشن کو کاپی نہیں بھجوانا چاہتے ہم کاپی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس لیے ریفرنس کو ہم نے استعمال کیا ریفرنس کے ذریعے ہم اس کاپی سے بچ گئے یعنی کہ فنکشن کے کالس ٹیگ کے اندر اس کے ایکٹیویشن ریکٹ میں ہمیں آبجیکٹ کاپی نہیں کرنا پڑا خاص طور پہ اگر وہ آبجیکٹ بہت بڑا ہے اور کانسٹ کے ذریعے ہم نے فنکشن کو اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ بھئی تم ہمارے کسی آئٹم کو چینج کر سکو کیونکہ ایک لحاظ سے فنکشن نے اگر اپنی کاروائی ایسے کرنی ہے کہ ہمارے کسی پرائمرر کو استعمال کر کے کچھ اور چیز کمپیوٹ کرنی ہے وہ کمپیوٹ کرے اس کو ریفرنس تو دے دیتے ہیں لیکن اس کو ریڈ اونلی ایکس چاہیے اس آئٹم کا جو کہ اس کانسٹ کے ذریعے ہم کر پاتے ہیں یہ باتیں میں نے اب جواب کے طور پہ اس سلائڈ پہ لکھی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دا اینسر از دیٹ یس وی ڈونٹ وانٹ دا فنکشن ٹو چینج دا گرامر و neither ڈو وی وانٹ ٹو یوز اپ ٹائم اینڈ میمری کریٹنگ and اسٹورنگ این انٹائر کاپی دیکھیے یہاں پہ کاپی جو ہے اس کے لیے میں نے دو باتیں لکھی ہیں کہ یہاں پہ نہ صرف میمری استعمال ہوتی ہے وہ ایکسٹرا میمری لازم ہے کہ وہ سٹیک میں وہ کاپی کے لیے جگہ بنانی پڑے گی اس میں ٹائم بھی لگتا ہے اگر فرض کریں وہ آبجیکٹ جو ہے وہ چار ہزار یا پانچ ہزار بائٹس یا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے تو اتنے بائٹ جب کاپی کرنے پڑیں گے تو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک لوپ بنانا پڑے گا فرض کریں آپ کا کاپی کنسٹرکٹر جو ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے تو اس لوب کے چلنے میں کچھ وقت ترکار ہوگا اور اگر یہ فنکشن بار بار کال ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کاپنگ میں جو ٹائم لگ رہا ہے وہ اکٹھا ہو کے آخرے کار کتنا بڑا ہو سکتا ہے تو یعنی کہ ہم اس طرح کاپی سے بھی بچ گئے اور ہم نے فنکشن کو اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ تم ہمارے کسی ویریئبل کو چینج کرو اگلی بار سو وی میک دا اوریجنل آبجیکٹ اویلیبل ٹو دا کال فنکشن بائی یوزنگ پیس وائی ریفرنس وی آلسو مارک ایٹ کانسٹنٹ سو دیٹ دا فنکشن ول ول ناٹ آلٹریٹ ایون بائی مسٹیک یہ مسٹیک والی بات کیا ہوئی لیکن اگر یہ سوچئے کہ آخرے کار آپ یہ پروگرام لکھ رہے ہیں یا کوئی یہ کوڈ سی پلس پلس میں یا کسی اور لینگویج میں یہ کوڈ لکھ رہا ہے تو یہ مسٹیک اس پروگرامر سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ریفرنس ویریئبل لے تو لیا فنکشن میں اور اپنی طرف سے سوچا کہ ٹھیک ہے میں اس فنکشن میں اس ریفرنس کو صرف ریڈ اونلی موڈ کے لیے استعمال کروں گا میں چینج کرنے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے اور وہ پروگرامر جو ہے وہ غلطی ایسی کر بیٹھتا ہے کہ کمپائلر تو اس کو پکڑ نہیں سکتا اور وہ رن ٹائم پہ آ کے اس غلطی سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ایک لحاظ سے یہ ایک پروگرامنگ ڈسپلن کی بھی بات ہے یعنی کہ آپ اپنے آپ پہ یہ ایک کنسٹریٹ ڈال رہے ہیں کہ میرے خود میری اپنی پروگرامنگ میں مجھ سے ہی کوئی غلطی نہ ہو جائے اس چیز کو کرنے کے لیے آپ کو لینگویج سے کچھ سپورٹ مل رہی ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے کہ کاسٹ ویریبل کا ریفرنس ویریبل کے ساتھ یا کانسٹ کی ورڈ کا ریفرنس ویریبل کے ساتھ استعمال کرنے سے ہم کس چیز سے بچ جاتے ہیں اور کوئی کیا سہولت ہمیں میسر آتی ہے اس کاسٹ کا اور بھی استعمال ہے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ کو یا ہمارے وہ جو بائنری سرچ ٹری کا انٹرفیس تھا اس میں کونسٹ کا استعمال اصل میں کافی جگہ پہ تھا تو آئیے بکیا چاند ایک جو کیسز ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اس سلائڈ کی طرف دیکھیے یہاں پہ میں نے اب یوز ٹو لکھا ہے کہ دا کونسٹ کی ورڈ اپ ایٹ داڈ آف دا کلاس ممبرز فنکشن سیگنیچر اور وہ یوں جیسے کہ میں نے مثال دی ہے کہ ای ٹائپ ایمپرسینڈ فائن مین کونسٹ دیکھیے یہاں پہ کونس جو ہے میں نے کہاں پہ لکھا ہے یہ فنکشن ہماری بائنی ریسرچ ٹری کی ہی ہے جس میں ہم اگر اس فائن مین کو ایک ٹری دیتے ہیں یا اس کے پاس جو ٹری ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ تم منیمم ڈیٹا یا ڈیٹا آئٹم ڈھونڈ کے ہمیں بتاؤ تو یہ فنکشن ہمیں وہ بتاتی ہے البتہ اس کے سگنیچر میں ہم نے آخر میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کونسٹ ویریبل لگا دیا ہے اس کا آخر میں موجود ہونا اس کی کیا وجہ ہے کہ such a function cannot change or write to member variables of that class. Class کے member variables کون سے ہوتے ہیں یا جو میں کہتا چلا آیا ہوں کہ یہ اس class کے state variables ہیں یا attributes ہیں یہ وہ variables ہوتے ہیں جو کہ ہم کلاس کی ڈیکلریشن اگر دیکھیں تو اس کے پبلک یا پرائیویٹ سیکشن میں ہم ڈالتے ہیں فرض کریں ہمارے سامنے مثال بائن سرچ ٹری کی ہے تو اس میں جیسے کہ روٹ ایک ویریبل تھا ایک پرائیویٹ ویریبل تھا اسی طرح لیفٹ اور رائٹ right پوائنٹرز اس کے ویریبل ہیں اور جو سب سے بڑی بات کہ اس ٹری کے نوڈ میں جو ڈیٹا ہم سٹور کرتے ہیں وہ بھی اس کا ایک ایٹریبیوٹ تھا اس کا نام ہم نے آئٹم رکھا تھا ای e ٹائپ تھا وہ یعنی کہ نوٹ کے اندر ہم کیا ڈیٹا سٹور کر رہے ہیں یہ سارے جو ہیں کلاس کے ممبر ویریبلز ان کو کہتے ہیں یا ان کے اس کلاس کے اسٹیٹ ویریبلز ہوتے ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک کلاس فیکٹری یا کلاس ایک فیکٹری ہے اس سے آبجیکٹ بناتے ہیں تو اس آبجیکٹ کے پاس یہ ویریبلز ہوتے ہیں اور عموماً اس کلاس کے جو ممبر میتھڈز ہیں یا ممبر فنکشنز ہیں وہ عموماً انہی ویریبل یا ان ممبر ویریبل کے اوپر کاروائی کر کے آپ کو یا تو کوئی چیز دیتی ہیں یا ان ممبر ویریئبلس میں کچھ چیزیں سٹور کرتی ہیں بلکہ آپ کو ایک بڑی سی پروگرامنگ پریکٹس نظر آئے گی گیٹ اور سیٹ میتھڈ خیر یہ میں نے لمبی بات کہہ دی ممبر ویریبلس کے حوالے سے لیکن کلاس میں یہ ممبر ویریبلس موجود ہوتے ہیں ممبر ویریبلس کلاس میں ہیں اس کی جو ممبر فنکشنز ہیں وہ اس کے پرائیویٹ اور پبلک ویریبل دونوں کے اوپر کچھ نہ کچھ کاروائی کر سکتی ہیں. اب فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ ایک ممبر فنکشن جو ہے وہ اس کلاس کے ممبر ویریبل کو استعمال تو کرے لیکن اس کو چینج نہ کر سکے ابھی تھوڑی دیر میں ہم گفتگو کریں گے کہ ایسا کیوں آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن فرض کریں آپ ایسا چاہتے ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ بھائی فنکشن تم کلاس ممبر ویریبلس کو دیکھ سکتی ہو یعنی کہ ریڈ اونلی موڈ میں اس کو ان کی کو لے سکتی ہو لیکن ان کو تم چینج نہیں کر سکتی اگر آپ یہ فنکشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے آخر میں const لگا دیں یہ بات یہ جو کانسٹ کی کا استعمال اس طرح یہ سی پلس پلس میں ہے دوسری لینگویج میں وہ اس طرح نہیں اس کے لیے کچھ اور طریقہ کار ہوگا اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ارض کیا تھا کہ ہم پروگرامنگ اس کورس میں سی پلس پلس میں کر رہے ہیں لیکن یہ جو ساری باتیں ہیں کہ فنکشن جو ہے وہ ریڈ اونلی موڈ میں کام کرے یعنی کہ وہ ممبر ویریبلس کو نہ چینج کر سکے یہ صرف سی پلس پلس کی بات نہیں یہ دوسری آبجیکٹ اور پروگرامنگ لینگویج میں بھی سہولت موجود ہے لیکن فی الحال یہاں پہ ہم سی پلس پلس کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں تو واپس لائٹ کی طرف آئیے یہاں پہ میں نے اب یہ لکھا ہے سچ ا فنکشن کین ناٹ چینج اور رائٹ ٹو ممبر اور آخری بات ٹائپ of appears in functions that are supposed ٹو ریڈ اینڈ ریٹرن ممبر variables. یہاں پہ یہ کہ بعض کا آپ کسی کلاس میں فار ایگزامپل ہماری وہ کسٹمر کلاس تھی وہاں پہ ہم نام لینا چاہتے تھے تو یہ جو بات میں نے لکھی ہے کہ ہم بعض فنکشنز ایسی لکھتے ہیں جیسے کہ وہ ابھی ہم نے دیکھا گیٹ نیم میتھڈ ہم نے لکھا تھا تو یہ جو نام ہے موسٹ لائکلی پرائیویٹ ممبر ویریئبل میں رکھا ہوا ہوگا ہم چونکہ وہ پرائیویٹ ویریبل ہے اس آبجیکٹ سے ڈائریکٹلی تو وہ لے نہیں سکتے اس کے کسی میتھڈ سے ہی ہم لیں گے اور یہ اس کا نام ہم نے گیٹ نیم رکھا تھا یہ وہی گیٹ سیٹ والی بات کہ یہ میتھڈ جو ہے اس نے ایک ممبر ویریبل کی value ریٹرن کرنی ہے یا بھجوانی ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اس ویلو کو چینج کرے یہاں پہ پھر وہی بات کہ اگر یہ کلاس میں خود ہی بنا رہا ہوں تو میں اپنے ہی کسی ممبر کے اوپر یہ ریسٹرکشن کیوں لگا رہا ہوں کہ بھائی تم اپنے ہی ممبر ویریئبل کو نہ چینج کرو جواب اس کا پھر وہی ڈسپلن والی بات آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ایز اے پروگرامر جب آپ پروگرامنگ کرتے ہیں تو آپ ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جب بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے میں نے کر دیا میرے تو ذہن میں بھی ایسی بات نہیں تھی کہ میں یہ کروں گا یا آپ اس غلطی کو دیکھتے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا میں تو اچھا بلا اس کا میں نے سارا کوٹ سوچا تھا میں نے اس کو ٹھیک طرح لکھا بھی تھا تو یہ غلطی کیسے ہوگی اور دوسری بڑی بات کہ آپ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں آپ نے یہ کلاس یا یہ لائبریری آف کلاسز بنا لی اور یہ آپ نے کسی اور کو دے دی کسی اور ساتھی کو اپنے پروگرامنگ ٹیم میں یا یہ آپ کی کسی پروڈکٹ کا حصہ بن کے کہیں چلی گئی وہاں پہ یہ کوئی مسئلہ پیدا ہوا وہاں پہ آپ کو خیال آیا کہ اوہو یہ مجھ سے غلطی ہو گئی کاش میں نے اس فنکشن میں اس طرح کی کوئی فیسلٹی ڈالی ہوتی کہ ایسی غلطی پکڑی جاتی یا کمپائلنگ کے دوران یا می بی ایون رن ٹائم کے دوران تو پروگرامنگ میں ڈسپلن کا ہونا بھی ایک لازمی پریکٹس ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ایک پریکٹس ہے اور چونکہ آپ ایز اے ہیومن بینگ ایز انسان یہ نہیں سوچ سکتے کہ سے کبھی ایسی پروگرامنگ میں غلطی نہیں ہوگی تو یہ کافی جو کامن غلطیاں یا جو ایسے طرح کی جو کامن پروگرامنگ ایررز ہیں ان سے بچنے کے لیے پروگرامنگ لینگویجز میں بھی آپ کو سپورٹ ملتی ہے اور وہ سپورٹ کی ایک صورت یہ کانسٹ ویریبل ہے اب ایک آخری کیس ویریبل کا ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں اس کے بعد ہم یہ گفتگو ختم کریں گے تو آئیے واپس سلائڈ کی جانب دیکھیے یہاں پہ اب یوز 3 ہے کانسٹ کی ورڈ appears at the beginning of the return type in فنکشن سگنیچر اور اس کی مثال میں نے یہ فائن min کی اب مکمل صورت دکھائی ہے کہ کانسٹ ایپرسینڈ فائن find min const. یہ وہ فائن مین میتھڈ ہے اس میں کانسٹ آخر میں یہ ابھی ہم نے گفتگو کی اس میں چونکہ پروگرامر نہیں ہے تو پہلا والا کیس ہم نہیں یہاں پہ کرتے البتہ اس کی ریٹرن ٹائپ ٹائپ e ایمپرسین یعنی کہ یہ فائنڈ مین جو ہے یہ ہمیں ایک ریفرنس بھجوائے گی اور اس کے شروع میں کونسٹ ریٹرن ویلو کے حوالے سے سوچیے کہ یہ اندرونی طور پر کیسے ہوتی ہے یہاں پہ پھر وہی کال اسٹیک آ جاتا ہے کہ کال اسٹیک میں جو کالر ہوتا ہے وہ ریٹرن ویلو کے لیے بھی ایک بندو بندوبست کرتا ہے فنکشن جو ہے وہ اپنی ریٹرن ویلو اس جگہ ڈال دے اس کے اصل میں دو طریقے ہیں اور یہ کچھ باتیں جو ہیں یہ اسمبلی لینگویج میں آپ کو ملیں گی کہ بعض کا فنکشن جو اپنی ویلو ہے وہ ایک رجسٹر میں ڈال دیتی ہے اور جو کالر ہے وہ اس رجسٹر سے وہ ویلو نکال دیتا ہے اس کا دوسرا طریقہ اس فنکشن کے کال اسٹیک میں ایک انٹری آپ ڈال دیں کہ بھئی جب تم نے کوئی ویلو واپس بھیجنی ہوگی تو وہ کال اسٹیک میں یہاں پہ ڈال دو یہ اس کے ایکٹیویشن ریکٹ کا حصہ ہوگی اور کالر جو ہے وہ اسٹیک میں وہاں پہ جا کے وہ ریٹرن value لے کے اس سے جو اس نے استعمال کرنا ہے وہ کر لے گی اب یہاں پہ ہم نے بائی ریفرنس ریٹرن value کہا ہے کہ ای ٹائپ ایم پرسینٹ ایک فنکشن جو ہے وہ کس چیز کا ریفرنس بھیجوا سکتی ہے وہ ریفرنس دیکھا جائے تو اپنے کسی لوکل ویریبل کا بھی بھجوا سکتی ہے لیکن آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اگر ایک فنکشن نے اپنے لوکل ویریبل کا ریفرنس بھجوایا تو جیسے ہی وہ فنکشن ختم ہوئی وہ لوکل ویریبل بھی غائب ہو گیا تو ایسا ریفرنس تو بھجوانا غلطی یا کہہ لیں کہ پروگرامنگ میں بھی غلطی ہوگی اور رن ٹائم پہ شورلی اس سے مسائل پیدا ہوں گے تو ایسا تو شاید نہ ہوگا تو ایک فنکشن جو ہے وہ ریفرنس کس کا بھجوا رہی ہے عمومن ہوتا ہے کہ فنکشن جو ہے وہ کسی ممبر ویریبل اس کلاس کا کسی ممبر ویریبل کا ایک ریفرنس بھیجوا رہی ہے کیونکہ یہاں پہ پھر وہی بات کہ فنکشن کی جو ریٹرن ویلیو ہے اس میں بھی کاپی آپریشن آنے کا چانس ہے فرض کریں ہم یہ ای ٹائپ ایمبرسین نہیں لکھتے اس, اس مثال میں تو ہوگا یہ کہ اگر وہ لوکل ویریبل بھی ہے تو اس پورے لوکل ویریبل کی ایک کاپی بنے گی ریٹرن ویلیو کے لیے اور اس میں وہی کاپی کنسٹرکٹر استعمال ہوگا جو کہ ایکچولی تب استعمال ہوا تھا جب فنکشن کو آرگیومنٹ بجوائی گئی تھی یہ کاپی کنسٹرکٹر کا دوسرا استعمال ہے کہ ریٹرن ویلیو اگر کال بائی ویلیو یا ریٹرن بائی ویلیو کرنی ہے تو جس چیز کو ہم واپس بھجوائیں گے اس کی ایک کاپی بنے گی اب وہ چیز جو بھجوا رہے ہیں چاہے وہ ممبر ویریئبل ہو اس کلاس کا یا وہ کوئی لوکل ویریبل ہو ان دونوں کی کاپی بنے گی اس کاپی سے بچنے کے لیے ہم اس کا ریفرنس بھجواتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم اس کا ریفرنس یعنی کہ ایک پتا لے لو لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جس کو ہم ریفرنس یہ دے رہے ہیں اس ریفرنس کو لے کے وہ ہمارے کسی ویریبل کو چینج کریں اور خاص طور پہ اگر وہ ممبر ویریبل ہو اب ممبر ویریئبلس کیا تھے یہ کلاس کے ایکٹریبیوٹس ہوتے ہیں جس کی بنا پہ وہ کلاس کی کچھ یا اس کلاس کے آبجیکٹس جو ہم بنواتے ہیں فیکٹری سے ان کی کچھ حیثیت ہوتی ہے کسٹمر ہے اس کا نام ہے اب ہم یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ کلاس کے جتنے ممبر ویریئبلس ہیں چاہے وہ پبلک ہوں اور خاص طور پہ پرائیویٹ تو خیر ویسے ہی نہیں پبلک جو ویریبلس ہیں ان کو کالر جو ہے یا جو آبجیکٹ جب بنوایا جاتا ہے وہ آبجیکٹ کو استعمال کرنے والا ان ویریبل کو ڈریکٹلی ایکسس نہ کرے ایون دو وہ پبلک ہیں ان کو وہ نہ ایکسس کرے جو بھی کرنا ہے ان ممبر ویریئبلس کے ساتھ ان کی ویلو لینی ہے یا ان کو چینج کرنا ہے تو گیٹ یا سیٹ میتھڈ سے کرو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک بڑا کلین سا انٹرفیس ہے یہ ایک پروگرام پریکٹس ہے کہ آبجیکٹ کی ویلوز کو چینج کرنا ہے کو تو اس کے میتھڈ کے ذریعے کرو بلکہ میں نے آپ کو ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ میتھڈ جو ہے اصل میں ایک میسج بھیجنے کا طریقہ ہیں یعنی کہ آبجیکٹ کو آپ میسج بھیجتے ہیں کہ مجھے تم نام دو مجھے تم ارائیول ٹائم دو یا اگر وہ کیوں ہے تو اس میں سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی آبجیکٹ نکال کے دے دو یہ پیغام بھیجنے والی بات ہے جو کچھ اس آبجیکٹ سے کرنا ہے اس کو پیغام بجواؤ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس پیغام رسانی میں چیزوں کی کاپیاں بننی شروع ہو جائیں اور یہ کاپیوں بننے میں وقت بھی درکار ہوگا میموری بھی درکار ہوگی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فنکشن ریفرنس کے ذریعے اپنے کسی ممبر ویریبل کا حوالہ دے آپ کو یعنی کہ ایک پوائنٹر آلموسٹ دے لیکن وہ چاہتا ہے وہ آبجیکٹ کہ بھائی اس ریفرنس کو لے کے میرے ممبر ویریبل کو چینج نہ کرنا تو آپ شروع میں لگا دیں کہ یہ ریفرنس جو ریفرنس کر رہا ہے اس کو چینج نہ کرو اگر آپ یہ کوشش کریں گے کمپائلر اگر یہ دیکھ پایا تو وہ آپ کو بتا دے گا وارننگ یا ایرر دے دے گا یا اگر آپ نے رن ٹائم پہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی جو کہ کمپائلر نہ دیکھ سکا تو پھر یہ رن ٹائم پہ یہ چیز پکڑی جائے گی یہ چند باتیں اور دیکھ لیجیے یہ باتیں میں دہراؤں دو گا ان فکروں میں کہ means whatever ایور از ریٹرن از کانسٹنٹ یہ میں نے اس فنکشن کے حوالے سے کہا اور پھر یہ بات کہ دا پرپز از ٹیپکلی ٹو پروٹیکٹ ار ریفرنس ویریبل خاص طور پہ اگر وہ ریفرنس جو ہے وہ کسی ممبر ویریبل کا ہے اور جو بات شروع سے چلتی آ رہی ہے this also اوائڈ returning copy آف این آبجیکٹ یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ فنکشن نے اگر کوئی value return کرنی ہے چاہے وہ کاسٹ آپ لگائے نہ لگائیں ویسے ہی اس نے ایک آبجیکٹ ریٹرن کرنا ہے اور اگر وہ آبجیکٹ بہت بڑا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس کی کاپی نہ بنے جو ہے وہی چلا جائے تو آپ اس کو بائی ریفرنس بھجوا سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات کہ یہ نہ ہو کہ ریفرنس آپ بھجوا دیں اور پیچھے سے آبجیکٹ غائب ہو جائے یہ تو بات ہوئی کانسٹ کی ورڈ کی اور یہ عموماً جو کیسز آپ کے سامنے میں نے پیش کیے تھے یہی عموماً آپ کا نظر آئیں گے اور اس کا استعمال آپ کو ممبر فنکشن میں زیادہ نظر آئے گا اور اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے اب آ گئی یعنی کہ ایک طرف تو ہم کاپی سے بچ گئے اور دوسری طرف ایک ڈسپلن ہم نے پیدا کیا کہ ہم خود یہ غلطی نہ کریں کہ ریفرنس ویریبل کو ہم لے کے کسی کو چینج کرنے کی کوشش کریں جس کی ضرورت نہیں یا جس کی اجازت نہیں دوسرا کہ ہم نے ریفرنس اگر بھجوایا تو دوسرا بھی ہمارے کسی ممبر ویریبل کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرے اگر چینج کرنا ہے تو ہمارے وہ سیٹ میتھڈ ہیں ان کو کال کرو یعنی کہ آبجیکٹ کے سیٹ میتھڈ کو استعمال کر کے اس کے کسی ویریبل کو ممبر ویریبل کو یا جو بھی ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرو ریفرنس ویریبلس کی بات چلی تھی جب ہم بائنری سرچ ٹری کا انٹرفیس بنا رہے تھے ہم نے اس کے میتھڈز لکھے اس کے ڈاٹ ایچ ڈاٹ ایچ فائل ہم بنا رہے تھے جس میں ہم یہ سارے میتھڈس ڈال رہے تھے ہم اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف تو نہیں جائیں گے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو اس کا انسرٹ میتھڈ ایک ضروری تھا اس کا delete یا remove method دوسرا ایک اہم method تھا اس کے علاوہ وہ traversal methods تھے ان order, pre-order, post-order اس کے بعد وہ find method تھے find min, find max یا simply find یہ سارے methods جو ہیں یہ ہم تصویری خاکوں سے چھوٹی- چھوٹی کوڈ کی مثالوں سے یا بعض کار پوری پوری function کو لکھ کے ہم پہلے cover کر چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اس کی امپلیمنٹیشن اب لکھو یعنی کہ اس ڈاٹ ایچ کے ساتھ جو ڈاٹ سی پی پی فائل بنانی ہے اس کے اندر جو کوڈ جائے گا وہ لکھو تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو لکھ پائیں گے ورنہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کتابیں موجود ہیں اس میں یہ سارا کوڈ موجود ہے تو میں اب آپ کو یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ ہم ابھی تو یہ کوڈ ڈسکس نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کورس میں فی الحال کریں گے آپ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو کوڈ ہے اس کو آپ اپنی کتابوں میں یا اگر آپ کو انٹرنیٹ پہ ملتا ہے تو اس کو دیکھیے اور کوشش کیجئے کہ آپ اس کو خود ٹیسٹ کر سکیں اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے ایکسپیرمنٹ کریں اور یہ بھی ہوگا کہ اس کلاس کے پروجیکٹس کے سلسلے میں آپ کو یہ بائنری سرچ ٹری ڈیٹا سٹرکچر جو ہے یا ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے یہ استعمال کرنا پڑے گا بائنری سرچ ٹری کی ابھی کچھ اور باتیں رہتی ہیں آئیے اب ہم ان کی طرف چلتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ ایک سلائڈ پیش کرتا ہوں اس کا ٹائٹل ہے ڈی جنریٹ بائنری سرچ ٹری لیکن یہ لفظ ڈی جنریٹ میں مانوی طور پہ تو نہیں ابھی ایکسپلین کروں گا میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرض کریں ہم ایک بائنری سرچ ٹری بناتے ہیں ان نمبرز کا یعنی کہ اس ترتیب میں ہم نمبرز ملتے ہیں چودہ پندرہ چار نو سات اٹھارہ تین پانچ سے لے کے سترہ اب آپ اپنا انسرٹ میتھڈ اگر استعمال کریں تو اس سے جو ٹری بنے گا اس کی صورت یہ آپ کے سامنے موجود ہے یعنی اس کا جو روٹ ہے وہ چودہ اور اس کے بعد دیکھیے کہ لیفٹ جو سب ٹری ہے چودہ کا اس میں سارے نمبر جو ہیں وہ چودہ سے کم ہے اور چودہ کے رائٹ سب ٹری میں سارے نمبر جو ہیں وہ چودہ سے بڑے ہیں اور اس کی وجہ آپ کے سامنے سامنے ہوگی یا آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ یہ بانی ریسرچ ٹری یہ پراپرٹی ہے کہ کسی بھی نوڈ کے لیفٹ میں اس نوٹ کی ویلو سے کم ویلو ہوتی ہیں اور اس کے رائٹ right ٹری میں اس سے ویلو زیادہ ہوتی ہیں اب فوراً میں آپ کو اگلی سلائڈ پہ لیے چلتا ہوں یہاں پہ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ بائنری سرچ ٹری بناؤ اور میں ڈیٹا آپ کو اس ترتیب سے دیتا ہوں تین چار پانچ سات نو چودہ پندرہ سولہ یہ لہٰذا کہ میں آپ کو اس ترتیب سے نمبر دے رہا ہوں یہ نہیں کہ میں بیس آپ کو پہلے یار اٹھارہ دے دو پہلے تین ہی دوں گا پھر چار دیتا ہوں ان نمبرز کو دیکھیے اور یہ سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ میرا انسرٹ میتھڈ اگر ان نمبرز کو اس ترتیب سے لے کے ایک بائنڈری ٹری بنائے گا تو اس کی کیا شکل ہوگی یہ ذرا ذہن میں آپ وہ تصویری خاکہ بنانے کی کوشش کیجئے ورنہ اگر آپ کے پاس پینسل اور کاغذ موجود ہے تو ان میں سے چند نمبر ہی لے کے پہلے تین چار پانچ چھ لے کے ایک ٹری اس کی شکل کیا بنتی ہے وہ شکل میں اب آپ کو سلائڈ پہ دکھاتا ہوں یہ آپ کے سامنے وہ بائنری ٹری بنا لیکن شکل سے تو اب یہ بالکل بائنری ٹری نہیں لگتا یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نے ایک لنک لسٹ بنا دی ہے کیونکہ تین سے چار ایک لنک ہے چار سے پانچ ایک لنک ہے پانچ سے سات سات سے نو اور اس طرح چلتے ہوئے ہم ایک ہی لنک کے ذریعے ایک یعنی کہ رائٹ لنک کے ذریعے بیس تک پہنچ جاتے ہیں کسی بھی نورڈ کا لیفٹ چائل مجھے نظر نہیں آ اور اس کی صورت جو ہے یہ بالکل اب لنک لسٹ کی طرح بن گئی لنک لسٹ کی کیا خاصیت تھی کہ اس میں نوٹس جو ہیں وہ ایک ترتیب سے تو ہیں لیکن ہر نوٹ جو ہے وہ اپنے اگلے نورڈ کے بارے میں ایڈریس رکھتا ہے جس کو آپ فالو کر کے یاد ہوگا اب وہ نیکسٹ پوائنٹر جو تھا اس کو فالو کرتے ہوئے آپ ادھر چلے جاتے تھے. اب اگر یہ ٹری آپ کے سامنے اس صورت میں ہو اور میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے نمبر بیس ڈھونڈ کے دو اس ٹری کا روٹ نوٹ کیا ہے دوبارہ اس ٹری کو ذرا دیکھیے اس ٹری کا روٹ نوٹ کیا ہے تین اور سوال یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اس ٹری میں یاد رہے کہ یہ ٹری ہے شکل اس کی لنک لسٹ بے شک ہے یا لگتا ہے کہ جیسے لنک لسٹ ہے لیکن ہے تو یہ ٹری میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ یا فائن میتھڈ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس ٹری میں بیس موجود ہے کہ نہیں اس کی سرچ آپ کس طرح کریں گے تو اگر یہ تصویر آپ کے سامنے ہو تو لازم آپ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تین سے شروع ہو جاؤ اور چونکہ بیس جو ہے وہ تین سے بڑا ہے تین کے رائٹ سب ٹری میں جا کے اس کو ڈھونڈو یہاں پہ دیکھیں وہی فائنڈ کال آ جائے گی چار پہ پہنچے بیس ابھی چار سے بڑا ہے پھر اب چار سے پانچ کی طرف گئے پانچ سے سات سات سے نو نو سے چودہ اور چلتے چلتے چلتے آخرے کار آپ بیس نوڈ پہ پہنچے یہاں پہ آ کے آپ کی وہ ریکرشن ختم ہو گئی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح تلاش کرتے ہیں کہ تین سے چار چار سے اگلے نوڈ اس سے اگلے نوڈ اس طرح کرتے جاتے ہیں تو اس میں اور لنک لسٹ کی سرچ میں پھر کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں لگتا اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کتنا وقت درکار ہوگا یعنی یاد ہے کہ جب لنک لسٹ میں سرچ کی بات ہوئی تھی اور سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ جو آئٹم آپ تلاش کر رہے ہیں اپنے لسٹ میں وہ بالکل آخر میں ہے تو آپ کو کتنے نوڈ جو ہیں وہ ٹرورس کر کے ان میں سے گزر کے اس نوڈ تک پہنچنا ہوگا اور میں کہتا ہوں کہ لسٹ کا سائز جو ہے وہ n ہے یعنی کہ اس میں n نوڈ ہیں تو آپ کا جواب تھا کہ بھئی وہ تو n ٹائمز چلے گا لوب کے ذریعے اپنے ایک سرچ پوائنٹر کو چلاتا ہوں یا اس کیس میں اپنے فائن میتھر کو چلاتا ہوں چاہے وہ ریکرسیو ہو چاہے وہ نون ریکرسیو ہو یہ 10 ٹائمز چلے گا ہی چلے گا اچھا ہم نے یہ سرچ ٹری بنایا کیوں تھا اس کی ایک خاص وجہ تھی کہ ہم جو سرچ ہے وہ کسی طرح ریڈیوس کر سکیں بلکہ میں نے آپ سے یہ پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہو جس سے آپ بائنری سرچ ٹری بنائیں تو فرض کریں ڈیٹا آپ آپ جو ہے لاکھ ہے تو صرف بیس سٹیپس میں یا بیس میں آپ اپنا آنسر ڈوٹ سکتے ہیں لنک لسٹ اگر بناتے تو آپ کو لاکھ دفعہ وہ لوپ چلانا پڑتا بائنری ریسرچ ٹری میں میں نے کہا تھا کہ صرف بیس لیکن اس وقت جو میں نے بائنری ٹری بنایا تھا اس کی شکل ایسی بالکل نہیں تھی اس کی شکل تو مختلف تھی وہ تو ہر نوٹ ایسے لگتا تھا کہ ہر نوٹ کا لیفٹ اور رائٹ سب ٹری موجود ہے تو یہ کیا ہوا یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارا ٹری اب بالکل ایک قسم سے خراب ہو گیا ہے اور اس سے ہمیں جو فائدہ بائنری ریسرچ ٹری کا تھا وہ اب ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہا یہ تو ہم واپس لنک لسٹ پہ پہنچ گئے یہ ایسا کیوں ہوا یہ ایسا اس لیے ہوا کہ جو ڈیٹا ہمیں ملا وہ ایک ایسی ترتیب میں تھا بلکہ وہ سارٹیڈ تھی اگر آپ کو سارٹیڈ ڈیٹا ملے اور آپ اپنا بائنری سرچ ٹری بنائے اپنے انسرٹ میتھڈ سے تو اس کی شکل یہی بنے گی اچھا آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ڈیٹا سارٹیڈ نہ دو لیکن اس کا جواب اتنا آسان نہیں کیونکہ ڈیٹا کا آنا آپ تک اس کے اوپر آپ کا شاید کنٹرول نہ ہو میں نے وہ جو ووٹرز کی استعمال مثال استعمال کی تھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس شہر کے جتنے ووٹرز ہیں وہ ایک خاص ترتیب سے ووٹنگ اسٹیشن میں آئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن میں ایک دوسری مثال بھی سوچ سکتا ہوں جہاں پہ یہ ڈیٹا جو ہے ترتیب میں آتا ہے کہ آپ کو وہ لسٹ پہلے سے ہی بنا کے دی جاتی ہے اور وہ ہوتی ہی سارٹیڈ ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس ڈیٹا کو لو اور اس سے بائنی سرچ ٹری بناؤ جب آپ نے وہ ٹری سورٹ ڈیٹا یعنی کہ اسینڈ آرڈر میں فرض کریں یہاں پہ جیسے ہے اگر اسے سرچ ٹری بنایا تو اس کی شکل لنک لسٹ بن جائے گی اور آپ کو پتا ہے کہ لنک لسٹ میں تو پھر سرچ میں ٹائم درکار ہوتا ہے تو بنایا آپ نے بائن سرچ ٹری اور اس کے اوپر جو کاروائی ساری ہو رہی ہے وہ بالکل ایسے جیسے کہ وہ ایک سنگلی لنک لسٹ ہے اب اس سے کیسے بچیں ہم ہمیں پتا ہے کہ سرچ ٹری کا فائدہ ہے اگر وہ ڈیٹا ہے اگر تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے ہم اس کو کسی طرح انسارٹ کر دیں لیکن یہ بھی شاید ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیٹا سارا آپ کو اکٹھا نہیں مل سکتا آپ کو اسی ترتیب میں ایک بائی ایک جیسے جیسے جیسے یہ ڈیٹا آ رہا ہے آپ کو ملے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سارا ڈیٹا دے دو تو اب کیا کیا جائے اس سلسلے میں اس اگلی سلائٹ کی جانب دیکھئے اس میں میں نے ایک تجویز پیش کی ہے جس کے بنا پر ہمیں بائنری سرچ ٹری کی وہ پراپرٹی کہ بھئی سرچز ہماری بہت تیز ہو جائیں گی وہ کسی طرح ہمیں واپس مل سکتی ہے تو سلائٹ کی جانب دیکھئے کہ we should keep the tree balanced یہ لفظ balanced میں نے استعمال کیا ہے یعنی کہ وزن کے لحاظ سے کسی طرح وہ برابر ہو۔ اور اگر آپ یہ تصویر دوبارہ یہ لنک لسٹ جیسے ٹری کی مثال اپنے سامنے رکھیں تو ہر نوڈ کا رائٹ سب ٹری تو ہے لیکن اس کے لیفٹ سب ٹری نہیں ہے تو یہ میں نے اب دوسری بات سلائیڈ پہ لکھی ہے کہ ون آئیڈیا وڈ بی ٹو ہیو دا لیفٹ اینڈ دا رائٹ سب ٹریز ہیو دا سیم ہائٹ جب ہم بائنری ٹری کی باتیں کر رہے تھے اور خاص طور پہ بائنری سرچ ٹری کی بات کر رہے تھے تو یہ ہائٹ یا لیول یا ڈیپتھ کی بات ہوئی تھی کہ ایک نوڈ کا ایک لیول ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلے نوڈ کا ایک اور لیول ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہم اوپر سے نیچے یعنی کہ روٹ سے شروع ہو کے نیچے کی طرف آتے ہیں تو نہ صرف یہ لیول بڑھتا جاتا ہے بلکہ اس لیول پہ نوڈس بھی بڑھ سکتے ہیں اگر لیفٹ اور رائٹ right نوڈس موجود ہوں اور میں نے آپ کو مختلف ٹریز کی مثالیں دکھائی تھیں جس میں ایک مثال ایک پرفیکٹلی کمپلیٹ ٹری تھی جس میں ہر نوڈ کا لیفٹ اور رائٹ سب ٹری موجود ہے اور آخر میں جا کے مکمل موجود ہیں. اس کو دیکھیں اور کسی بھی نوڈ کو دیکھیں تو آپ فوراً کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیفٹ سب ٹری میں اتنے ہی نوڈز ہیں جتنے رائٹ سب ٹری میں ہیں یعنی کہ اگر میں اس ٹری کو روٹ پہ لے کے ایک ترازو سا بناؤں تو وہ ٹری جو ہے وہ بالکل بیلنس ہو جائے گا یعنی کہ ترازوں کے حساب کے, اس کے, اس کے دونوں پلڑے جو ہیں وہ برابر ہوں گے کیونکہ اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹری کے اندر نمبر آف نوٹ جو ہیں وہ برابر ہیں اچھا اگر ٹری اس صورت میں تھا یعنی کہ اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹری دونوں موجود ہیں تو تب میں نے کہا تھا کہ اس ٹری میں اگر ایک لاکھ نوڈز ہوں اور اس میں سے کسی نوڈ کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور وہ خاص طور پہ بائنری سرچ ٹری ہے تو ایک لاکھ نوڈ میں ڈیٹا ڈھونڈنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ بیس اپروکسیمیٹلی بیس کمپیرزن کرنے پڑیں گے کیونکہ اس کے لیول جو بنتے تھے وہ تقریباً بیس تھے یا لاگ بیس ٹو آف ون ون آپ کو شاید یہ یاد ہوگا اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس ٹری ڈیٹا کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہ ٹری اس طرح بنے تو سرچز جو ہیں وہ لاگ میں چلی جاتی ہیں کیونکہ آپ لیول بائی لیول سوئچ ہوتے ہیں اچھا اب یہ سامنے لنک لسٹ جیسے ٹری کو رکھے اور اس کو ہم بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیے میں نے اگلی سلائڈ پہ ایک کوشش کی ہے اس کو بیلنس کرنے کی اب یہ بیلنس تو ہو گیا ہے لگتا ہے کہ یہ بیلنس ہے کیونکہ دیکھیے میں نے چودہ کو اب روٹ بنا دیا چودہ سے جو لیفٹ کے جتنے نوٹس تھے ان کو میں نے دیکھیے کس ترتیب میں کہ وہ لیفٹ لیفٹ لیفٹ ہی چلتے جا رہے ہیں یعنی کہ چودہ کا لیفٹ سب ٹری نو نو کا لیفٹ سب ٹری سیون اس کا سب ٹری فائیو اچھا اب معاملہ یہ ہوا کہ لگتا تو یہ بیلنس ہے لیکن دیکھیے کہ اس میں کتنے لیولس ہیں چودہ جو ہے وہ روٹ ہے وہ لیول زیرو پھر نو اور پندرہ والا لیول پھر سات اور سولہ والا لیول پھر پانچ اور سترہ اور آخر میں تین اور بیس اور آخر میں میں نے یہ بات لکھی ہے کہ it does not force the tree to be shallow اور اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ اس ٹری کو دیکھیں تو ٹھیک ہے میں نے اس کو درمیان میں سے ایک قسم سے ٹوسٹ کر کے آدھا ایک طرف چودہ کا لیفٹ سب ٹری اور چودہ کا بقیہ رائٹ سب ٹری بنا دیا ہے لیکن جو باقی نوڈس ہیں نو سات پانچ چار تین یا پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ ان کے پندرہ سولہ کو لیں تو صرف رائٹ سب ٹریز ہیں اور اگر نو سات کو لیں تو ان کے صرف لیفٹ سب ٹری ہیں اگر یہ ہوتا کہ کسی طرح ہر نوٹ کے لیفٹ رائٹ سب ٹری بننے شروع ہو جاتے یا جیسے کہ میں نے اس ٹری کی پہلے مثال شروع میں دی تھی جس میں ڈیٹا مجھے سارٹیڈ آڈر میں نہیں دیا گیا تھا تو تب یہ ٹری اس صورت میں نہیں تھا اور یہ بات میں نے آخر میں لکھی ہے کہ یہ شیلو نہیں ہے اب اس ٹری کو شیلو اگر اس طرح نہیں بنانا تو پھر کیا, کیا جائے پھر وہی بات اگر آپ کہیں کہ بھئی مجھے ڈیٹا سارٹیڈ نہ دو اس سے میرا ٹری جو ہے وہ خراب بنتا ہے وہ اس سے سرچ جو ہے وہ اتنی تیز نہیں ہوتی لیکن آپ کو ڈیٹا ایسے نہیں مل سکتا تو پھر کیا, کیا جائے تو آئیے اب اس جانب چلتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارا ٹری جو ہے وہ بیلنسڈ ہو وہ شیلو بھی نہ ہو اور ہماری سرچز جو ہیں وہ تیز ہو سکے تو اب ہم کاروائی شروع کرتے ہیں ایک بیلنسڈ بائنری سرچ ٹری کے سلسلے میں تو آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ وی کوڈ انسٹ دیٹ ایوری نوڈ مسٹ ہیو لیفٹ اینڈ رائٹ سب ٹریز آف دا سیم ہائٹ بٹ دس ریکوائرز دیٹ دا ٹری بی اکمپلیٹ binary tree اور اگلی بات تیسری جو میں نے لکھی ہے کہ to do this we must have 2 to the power d plus 1 minus 1 data items where d is the depth of the tree اور آخر میں میں نے لکھ دیا ہے کہ this از ٹو ریج اے کنڈیشن اسی سلائڈ پہ رہیے تو دیکھیے میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی مجھے ڈیٹا جو ہے وہ سارٹیڈ آرڈر میں نہ دو میں البتہ یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کرو مجھے ڈیٹا اس طرح دو اور اس مقدار میں دو کہ میرا جو ٹری ہے وہ بالکل بیلنسڈ کمپلیٹ پرفیکٹ بائنری ٹری بنے اور اس سے جیسے میں نے تیسری بات لکھی کہ نہ صرف مجھے ڈیٹا اس ترتیب سے دو کہ میرے لیفٹ اور رائٹ سب ٹری بنے بلکہ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس مقدار میں ڈیٹا دو کہ میں اگر ایک ٹری بناؤں جس کی ڈیپتھ ڈی اور اس حساب سے ڈیٹا آئٹم کی مقدار بنی ٹو ڈی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ڈیٹا دو اتنا ڈیٹا دو جس سے کہ میں کمپلیٹ بائنری ٹری بنا پاؤں جس میں ہر نوڈ کا لیفٹ اور رائٹ سب ٹری موجود ہوگا اور وہ سیم ہائٹ کا ہوگا اب آپ خود ہی سوچئے کہ کیا ایسے ہمیشہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب بھی بائنری سرچ ٹری بنائیں یا آپ کا یہ جو بائنری سرچ ٹری کلاس uh, یا ایپسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے جو کوئی استعمال کرے وہ ہمیشہ یہ آپ کی کنڈیشن کو پورا کرے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا صرف اسی کنڈیشن کو لیجیے کہ بھئی جب بھی ٹری بنانا ہے تو 2 ٹو دا پاور ڈی پلس 1 مائنس 1 آئٹم ہمیشہ دیے جائیں جس سے لیول ڈی تک وہ ٹری بنے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے خاص طور پہ اگر اس کا استعمال آپ کے بس میں نہیں ہے وہ کسی اور کے پاس ہے تو یہ بات میں نے آخر جو سلائیڈ پہ لکھی تھی کہ دس از ٹو کنڈیشن کہ بھئی یہ تو ممکن نہیں ہمیں یہ کنڈیشن امپوز کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا کچھ اور سوچو تو آئیے دیکھیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں واپس ایک اور سلائیڈ کی جانب چلیے اس سلائڈ کا ٹائٹل ہے, ہے یہ اصل میں دو حضرات کے نام کی ابریویشن ہے ایڈلسن اور لینڈس نے ان دو حضرات نے ایک تجویز پیش کی ٹری کو بیلنس کرنے کے لیے یہ نہیں کہ وہ ٹری کے اوپر وہ کنڈیشنز لگا کے اور اس ٹری جو ڈیٹا آپ کے پاس آئے اس سے ایک بیلنس ٹری بنائیں اور وہ اس طرح جو میں نے اگلی بات لکھی ہے کہ این اے وی ایل ٹری از آئی ڈینٹیکل ٹو اے بی ایس ٹی ایکسپٹ ہائٹ آف دا لفٹ اینڈ رائٹ سب ٹریز کین ڈفر بائی ایٹ موسٹ ون اور دوسری بات کہ ہائٹ آف این ایمٹری ٹری از ڈیفائنڈ ٹو بی مائنس یہ دو باتیں اپنے سامنے رکھیے ہائٹ کے لحاظ سے پہلی بات کہ ہائٹ آف دا لیفٹ اینڈ رائٹ سب ٹری کین ڈفر بائی ایٹ موسٹ ون یہ ہائٹ کا معاملہ کیا ہے یہ وہی بات ہے جو ہم ڈیپتھ یا لیول کے حوالے سے کرتے رہے ہیں ہائٹ بھی ایک ایسی ہی چیز ہے کہ اگر آپ نیچے سے اس کی پمائش کرنی شروع کریں اب ہر لیول پہ جا کے اس کی ہائٹ بدلتی رہتی ہے تو میں کسی نوڈ پہ بیٹھ کے اس کی لیفٹ سائڈ کے جو ٹری ہیں اور اس کے رائٹ سائٹ کے جو ٹری ہیں ان کی ہائٹس کو میں دیکھتا ہوں اور اس بنا پہ میں دیکھتا ہوں کہ دونوں میں فرق اتنا ہے تو بجائے یہ کہ میں آپ گفتگو کے ذریعے یہ آپ کے ذہن میں تصویر بناؤں میں آپ کو یہ خاکے کے ذریعے یہ چیز دکھاتا ہوں تو اس سلائڈ کی جانب دیکھیے یہ ایک اے وی ایل ٹری ہے جس میں یہ چند نوڈز, نوڈز موجود ہیں جس کا روٹ پانچ اس کے بعد اگلے لیول پہ دو اور آٹھ پھر اگلے لیول پہ ایک چار جو کہ نوڈ ٹو کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹری ہیں اور اسی طرح چار کا تین اور آٹھ کا ساتھ دائیں جانے میں نے اس کی ہائٹ لکھی ہے جو کہ ایکچولی میں لیول بھی پہلے کہتا رہا ہوں کہ روٹ جو ہے وہ لیول زیرو پہ ہے یا ہائٹ زیرو اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ون ہے لیول ون اس کے بعد لیول ٹو اور لیول 3 اچھا اب اگر آپ اس ٹری کو دیکھیں تو اس ٹری کے لیفٹ سب ٹری کو دیکھیں وہ اس کی میکسیمم ڈیپتھ کیا ہے اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ تین ہے پانچ پہ بیٹھے ہوئے اب آپ اس کے رائٹ سب ٹری کو دیکھیں اس کی ڈیپتھ میکسیمم کیا ہے وہ ہے ٹو کیونکہ دیکھیے سات جو ہے وہ لیول ٹو تک ہے اب سوال لیفٹ سب ٹری کی جو میکسیمم ڈیپتھ ہے وہ ہے تین اور رائٹ سب ٹری اس کی میکسیمم ڈیپتھ ٹو ہے تو ان کا ڈفرنس کیا ہے وہ ہے آف کورس ون اسی طرح میں ایک اور ٹری بنا سکتا ہوں جس میں شاید رائٹ سب ٹری جو ہے وہ زیادہ ڈیپ ہے اور لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ کم ڈیپ ہے ایوی ایل ٹری یا ایوی ایل کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ٹری ہو تو اگر اس کا لیفٹ سب ٹری کسی لیول پہ ہے تو اس کا رائٹ سب ٹری جو ہے وہ اس کے لیفٹ سب ٹری کے لیول سے یا ایک زیادہ ہو یا ایک کم ہو یا آف کورس اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا ڈفرنس جو ہے ہائٹس کا وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا اس کی ایپسلوٹ ویلیو اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو وہ ون ہوگی یا وہ مائنس ون ہوگی یا ون ہوگی مائنس ون اس صورت میں کہ اگر آپ لیفٹ رائٹ کرتے ہیں تو اگر لیفٹ جو ہے وہ کم ہے اور رائٹ right جو ہے وہ زیادہ ہے تو پھر وہ ڈفرنس جو ہے وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے تو کنڈیشن یہ ہے کہ لیفٹ اور رائٹ سب ٹری میں جو ڈفرنس ہے وہ ون ہوگا اور یہ کنڈیشن صرف روٹ پہ نہیں ہوگی یہ آپ کسی لیول پہ کسی نوڈ کو لیں تو یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوگی اگر آپ یہ واپس لائٹ پہ آئیں تو دیکھیے کہ جو نوڈ ٹو ہے یہاں پہ اب آپ بیٹھیے اس کے بھی لیفٹ اور رائٹ سب ٹری کا جو ڈفرنس ہے ہائٹس کا وہ بھی 1 یا 0 ہونا چاہیے یا مائنس ون اور جو کہ ہے کیونکہ دیکھیے 2 کا لیفٹ سب ٹری جس میں صرف ایک نوڈ ہے اس کا لیول ہے 2 اور 2 کا جو رائٹ سب ٹری ہے جس میں 4 اور 3 ہیں اس کا لیول ہے 3 تو 3 یا 2 مائنس تھری اگر کریں تو مائنس ون اگین ڈفرنس جو ہے وہ 1 ہی ہے یا اس کی ایبسولوٹ ویلو 1 ہے اسی طرح اگر آپ ایٹ پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو ایٹ کا لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ سیون ہے اور اس کا رائٹ سب ٹری آف کورس کوئی نہیں تو اگین اس کا ڈفرنس جو ہے وہ پھر ون ہو گیا اور اگر آپ لیف نوٹ کو لیتے ہیں جس میں لیفٹ اور رائٹ سب ٹری دونوں زیرو ہیں یعنی کہ ہے ہی نہیں تو وہاں پہ آف کورس وہ بالکل بیلنس ہے کیونکہ اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹری کی جو ہائٹ ہے وہ بالکل برابر ہو گئی کیونکہ میں دونوں سائڈ پہ ہے نہیں اس حوالے سے کہ نہ صرف روٹ پہ یہ بیلنس کنڈیشن اپلائی ہوگی بلکہ کسی نوڈ پہ یہ اپلائی ہوگی یہ جو ٹری اس طرح بنے گا اس کی بڑی ایک خاص شکل پہ بنتی ہے کیونکہ یہ کنڈیشن جو ہے یہ ہر لیول پہ ہر نوڈ پہ یہ سیٹسفائی ہوتی ہے اس حوالے سے یہ اگلی سلائڈ پہ دیکھیے کہ یہ جو ٹری میں نے آپ کو دکھایا ہے جس میں روٹ نوڈ میں اب چھ ہے یہ اے وی ایل ٹری نہیں اور اس کی ایک صاف وجہ تو یہ بھی ہے کہ 6 کا جو لیفٹ سب ٹری ہے جو کہ ون سے شروع ہوتا ہے اس میں اگر آپ جائیں بالکل نیچے تک تو وہ لیول تھری تک جاتا ہے لیکن اس کا جو رائٹ سب ٹری ہے یعنی کہ 6 جو ہے وہاں پہ رائٹ سب ٹری جو ہے اس میں صرف آٹھ موجود ہے جو کہ صرف لیول ون پہ ہے تو 6 کے حوالے سے ڈفرینس کیا بنا تھری مائنس ون وہ اب ٹو ہو گیا ٹو جو ہے وہ آف کورس کنڈیشن ایوی ایل کی جو کنڈیشن ہے اس کو اب وہ سیٹسفائی نہیں کر رہا آئیے اب اس کنڈیشن کو ہم ایک فارمل ڈیفینیشن دیتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل بن جائے گا کہ ہم جب ٹری بنائیں گے یاد رہے کہ یہ کنڈیشن ہم اصل میں ٹری بناتے وقت استعمال کریں گے بلکہ یہ بھی ہوگا کہ جب ہم ٹری میں سے کوئی نوڈ نکالیں گے تو تب بھی ہم یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے اب ہم یہ کنڈیشنز جو ہیں یہ پہلے لکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کنڈیشنز کو ہم اپنے ٹری کے اوپر کیسے لاگو کریں گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر ہم ایل ٹری یا یہ بیلنسڈ بی ایس ٹری ہم بنا پائے تو اس کے اندر یا اس کی شکل جو ہے وہ لنک لسٹ والے ٹری کی نہیں بنے گی بلکہ وہ ایک بیلنس ٹری بنے گا جس میں کسی پوائنٹ پہ کسی بھی نوٹ پہ لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز جو ہیں ان کے ہائٹس کا ڈفرنس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہوگا یا وہ دونوں برابر ہوں گے تو آئیے اس سلائڈ کی جانب جہاں پہ میں نے اب یہ کنڈیشن لکھی ہیں یا کچھ ڈیفینیشن بھی ہیں کہ the height of اے بائنری ٹری از دا میکسمم لیول آف اٹس لیوز آلسو کولڈ دا ڈیپھ یہ میں نے مثال سے آپ کو دکھایا ہے کہ اگر آپ روٹ سے شروع ہو کے اس کے بالکل لیف نوٹس تک جائیں تو یہ اس ٹری کی ہائٹ بنتی ہے اور چونکہ آپ کسی لیول پہ کسی بھی نوڈ کا لیفٹ اور رائٹ سب ٹری دیکھ سکتے ہیں تو اس روٹ کے حوالے سے یہ آپ ہائٹ ڈیٹرمن کرتے ہیں پھر اب یہ بیلنس کی ڈیفینیشن کہ دا بیلنس آف اے نوڈ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آف دا روٹ نوڈ میں کہہ رہا ہوں کسی نوڈ کا کہ دا بیلنس آف اے نوڈ ان بائنری ریسرچ ٹری ہائٹ آف اٹس of سب ٹری مائنس دا ہائٹ آف اٹس رائٹ سب ٹری اور یہ میں نے مثال سے آپ کو بتا بھی دیا کہ آپ کسی بھی نوڈ پہ بیٹھ کے اس کے لیفٹ اور رائٹ right سب کی ہائٹ کیسے معلوم کریں گے اور پھر جب آپ کو معلوم ہو جائے تو وہ ڈفرینس کیسے نکالیں گے اور اگر آپ وہ ڈفرینس نکال پاتے ہیں تو پھر یہ آخری بار کہ ہیر فور ایگزامپل از اے بائنری ٹری where each node has این indicated balance of ون 0 اور مائنس ون اصل میں میں آپ کو یہ اگلی سلائڈ پر یہ تری دکھانا چاہتا ہوں جس میں میں نے ہر نوڈ میں اب وہ ڈیٹا آئٹم تو نہیں دکھایا میں نے ہر نوٹ کا بیلنس دکھا دیا ہے تو اگر آپ اس کے روٹ سے شروع ہوں تو اس میں میں نے مائنس ون لکھا ہے مائنس ون کو دیکھ کے آپ کو فوراً سمجھ آ جانی چاہیے یا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے ون پہ اس والے نوڈ پہ اگر میں بیٹھوں تو اس کے رائٹ سب ٹری جو ہے جتنا بھی ہے وہ اس کے لیفٹ سب ٹری سے لیول کے حساب سے یا ہائٹ کے حساب سے ایک زیادہ ہے اس کی وجہ کیا کہ میں نے بیلنس کی ڈیفینیشن رکھی ہے کہ کسی نوڈ کے لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ مائنس اس کے رائٹ سب ٹری کی ہائٹ اسی طرح آگے چلیے تو اب ہم یہ جو مائنس ون والا روٹ نوڈ ہے اس سے ہم لیفٹ پہ جاتے ہیں تو اگلا جو نوڈ ہے اس کا بیلنس ہے ون اس کو دیکھ کے بھی فوراً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس نوڈ کا لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ رائٹ سب ٹری سے لیول یا ہائٹ کے حساب سے ایک زیادہ ہے آگے چلتے ہیں تو آپ کو نوٹ آپ نظر آ رہے ہیں جس میں بیلنس جو ہے وہ زیرو زیرو لکھا ہے اگر آپ رائٹ سب ٹری شروع والے نوٹ سے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ بیلنس سارے نظر آ رہے ہیں جس میں کچھ مائنس ون کچھ ون ہیں یہ بیلنس کی کامپیٹیشن جو ہے یہ بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمیں پھر کسی طرح کرنی پڑے گی یہ کیسے کریں گے یہ کب کریں گے یہ بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ جب ہم یہ بانی ٹری بنائیں گے تو ہمیں یہ بھی انفارمیشن کسی نہ کسی طریقے سے رکھنی پڑے گی کہ ہر نوڈ کا یہ بیلنس کی فیکٹر کیا ہے کیونکہ اس کی بنا پہ ہم کچھ کاروائی کریں گے یعنی کہ ہم ٹری کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے وہ ایک راستہ اب نکلتا نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم یہ بیلنس انفارمیشن رکھیں تو اس سے ہم کسی طرح ٹری کو بناتے ہوئے چاہے ہمیں سارٹر ڈیٹا بھی ملے ہم وہ ٹری جو ہے بیلنس بنا پائیں گے یہ گفتگو انشاءاللہ ابھی اگلے لیکچر میں بلکہ اگلے دو تین لیکچر میں جا کے مکمل ہوگی اس میں کافی کیسز ہیں لیکن اس کے بعد یعنی کہ بیلنسنگ کے بعد ہمیں ڈیٹا کسی صورت میں ملے ہم اس سے ایک انتہائی بیلنس ٹری بنا پائیں گے اور یاد رہے کہ ہم نے بیلنس ٹری شروع میں کیوں بنایا تھا یا ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹری جو ہے وہ بیلنسڈ ہو اس کی وجہ یہ کہ اس سے سرچز جو ہیں وہ انتہائی تیز ہو جائیں گی جو کہ بائنری سرچ ٹری بنانے کی وجہ تھی شروع میں تو انشاءاللہ یہ گفتگو ہم اگلی دفعہ جاری رکھیں گے میری تجویز ہے کہ آپ کتاب میں بیلس ٹریز کے بارے میں پڑھ کے آئیے تاکہ یہ باتیں جو ہم اگلی دفعہ کریں گے یا اگلے لیکچرز میں کریں گے ان کی جو ان کی افادیت ان کی اہمیت آپ کے سامنے پہلے سے کچھ موجود ہو اور پھر ہم لیکچر میں ڈسکشن کر کے یہ دیکھیں کہ یہ ساری کاروائی کیسے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ بات جاری رہے گی تب تک خدا حافظ